yeso pancha uthav nagvi zindabad allah zindabad tasbeeh allah allah tasbeeh allah allah la la la zindabad nagvi zindabad kas to thoda aur kas to kas bhi ghare se kholona ne ن مدست ون لو رنسنا وین سا میلہؤ شادو محمد نا دور اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهديه هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل زلالة في النار أما بعد فعوظ بالله السميل الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نل يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ امر يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ و می آسیحرس فقدال زل علماء ملام اکرام اور دوست توجہ میری طرف رہے اجتماع انتظام کانفرنس دی عظیم سان نے بس تھوڑی جی غلطی ہو گئی کہ جنریٹر تھوڑا جا قریب ہونا چاہیے سر دے تاکہ صحیح طرح وہ چلن کی آواز سمجھ آئے توجہ ہے وہ سلاح نشان جلدی توجہ میری طرف رہے میں کیونکہ رات اور دن سو نہیں سکیا اور جمعہ بھی سواس سے زیادہ دیر شاید گفتگو نہ ہو سکے کوشش کرم از کم ڈیڑھ دو بجے تک گفتگو جاری رہے اگر طبیعت آئی تو نہ اگر طبیعت چل سکی تو ان اللہ جلدی بس کر دیا گا زیادہ دیر تز میش ان شاء اللہ نہیں رکھا گا یقین جتنی دیر میں گفتگو تعین کر پاس تھی امانت اور میرا یہ مان اور یقین قیامت والے دن اس وقت بارے میرے کو سوال ہوئے گا اور جو میری زبان چل جملہ نکلے گا اس بارے بھی سوال ہو اس واسے میں کسی انسان خود کرن لئی اپنی آکمت اور آخرت برباد نہیں کر سکتا اللہ دی رضا لئی قرآن و آدیش کی روشنی چنگ درشاد ارش کرم تاری جمہداری ہے کہ ان گزارشات تو فرماؤ اور اگر کسی موقع تے میری دوران گسٹگو کے دوران کوئی بات ابام پی جائے سمجھ نہ تو ہر آدمی نو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا ابام اسکال تحریری صورت دے اندر رکے لکھ کے میرے تک پہنچا دے میں انشاءاللہ اپنی علمی حصیت بساط کے مطابق جو مسئلہ علم چ ہوئے گا وہ او قرآن اور حدیث کی روشنی بیان کر دیاں گا اور جیڑا مسئلہ علم چ نہیں ہوئے گا ڈوٹوپ الفاظ یہ بات کہہ دیاں گا کہ مسئلہ میرے علم چ نہیں اس طرح نہیں ہوئے گا کہ مسئلہ علم نہیں یا اس طرح سمجھو کہ آتا تو نہیں لیکن کوشش کرتا ہوں بتلاتا ہوں جب آتا نہیں ہوئے گا پھر کی دسے کسی واسطے امام مالک رحم اللہ ایک شخص نے ایک مسالے کے بارے سنیا کہ انہوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو انہوں دے پاس نہیں تو اس حدیث نو سنن واسطے ایک لمبا سفر کیتا اور مدین مناپور پہنچ اور امام مالک رحمہ اللہ کو سوال کی امام صاحب میں ایک لمبا سفر کیا ایک مسئلے کی تحقیق وہ مسئلہ بیان کی امام صاحب فرمان لگے مسئلہ میرے علم چ نہیں لا آدری میں اس مسلے کے بارے کچھ جانتا نہیں سائل نے سوچیا کہ چلو یہ مسئلہ اگر علم چ نہیں ہے صبر ہے چلو امام نے محدث نے ملاقات تو فائدہ اٹھا کوئی اور مسئلہ پوچھو فرما چلو اگر وہ علم چ نہیں دے اور مسئلہ بیان کرو فرما پوچھو سائل نے سوال کیا امام صاحب فرمان لگے لا آدری یہ مسئلہ بھی میرے علم اس نے پھر تیسرا سوال پیش کی جی بعد کسی کرتے ہو کہ مولوی قابو آئے ہوئے تم چلو دو چار مسلی پوچھ امام مالک رحم اللہ کو جو تیسرا مسئلہ پیش کیتا اور آپ نے فرما لاد میں نہیں جان کہ چلو اے مسئلہ نہیں دیکھ ہو چوتھا مسئلہ پیش کیتا امام صاحب فرمانگے لاد نہیں مسئلہ اے بھی میرے علم بندہ بڑا حیران ہو کہنے لگا امام صاحب تو اسی لا ادری دے امامو ہو مسئلہ پوچھنے آدھے ہو میرے علم نہیں کہ حدیث اور دین دے دیمام فرمان لگے امام مالی رحم اللہ نے جی الفاظ ارشاد فرمائے وہ الفاظ بڑے پیارے فرمان لگے دنیا چ لا کہنا سوکھ ہے احمد والے دن پیغمبر کے دین کے بارے جھوٹ بول کے جواب دینا بڑا اور دنیا کہہ دینا کہ مسئلہ میرے علم چ نہیں اللہ نے اللہ کی قسم بڑی عزت رکھی کہ مسئلہ میرے علم چ نہیں اور اگر شخص کہے کہ علم چ نہیں تو میں لیکن میں کوشش کرنا کوئی تابیل کرن کرن بھی گمراہ ہوئے گا دوسرے نو بھی گمراہ کرے اور یاد رکھیں مولوی توبہ اور عامی آتمی دی توبہ تو فرق آمی آدمی جد اس تابو اسلو جو کیتے اس دی توبہ کر لے آئندہ وہ گناہ نہ کرے سلاح کرے معاف کر دے لیکن مولوی جد تو ذکر قرآن اللہ نے تین شرط رکھا نے تابو وا سہ توبہ کرے اصلاح کرے جو غلط گلط دسی تک اسبا تو کرے اصلاح کرے اور جا چھپایا اسنوں بیان کرے اس ماس سے مولوی دی اس وقت توبہ قبول نہیں جب تک اصلاح کر کے جو مسئلہ چھپایا اسمر کے سامنے بیان نہ کرے یاد رکھیے بعض دبا اس طرح بھی ہو کہ مسئلہ بڑا عام جہا سادہ جہا ہو لیکن بڑی بڑی شخصیت وہ مسئلہ علم نہیں ہوتا اس دی دلیل تور میں سخار کی روایت بیان کرنا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی مقام و جان دے علمی عصیت اور عظمت نو جانے علمی اصیت مسلم اور جنت جانا یقین اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے دے کئی مرتبہ اس دا مشاہدہ سے آبئی کرام کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی کی رائے کے مطابق اللہ نے سمان تو قرآن نادل فرمائے اتنی عظمت اتنی وجاہت کے باوجود آپ زمانہ خلافت کے اندر ایک مرتبہ آپ کام پہ گئے ضرورت پڑ گئی سیدنا ابو موسا آشاری رضی اللہ تعالم کسی آدمی پیغام بھیجا کہ جیسے ابو موسم آشاری رضی اللہ تعالی ملن پیغام دینا کہ امیر المومی یاد کر رہے سیدنا ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ پیغام پہنچیا آپ موری طورتے امیر المومنین دے گھر تشریف لائے دروازے تے آئے دروازہ کھٹ کڑایا اور سلام پیش کی تے امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ کسے قام جھرچ مشروف شن نہ جواب اونچی آواز دے سکے نہ جواب دے سکے نہ دروازہ کھولا دوسری مرتبہ سیدنا ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ دروازہ خٹ سلام پیش کیا لیکن اندروں جواب نہیں آیا تیسری مرتبہ سلام پیش کیا دروازے نو خٹ کٹا لیکن جواب نہیں آیا سیدنا ابو موسا شری رضی اللہ عنہ سمجھے کہ لگتے امیر عمر رضی اللہ تعالی نو خرچ موجود نہیں اگر موجود ہوں دروازہ کھول دے سلام کا جواب فرمان فرماندے آج جو کہ مصروف سن لہذا جواب نہ دے پائے تھوڑی دیر بعد سید نہمر رسیح اللہ تعالی دروازہ سلام پیش کر کے دروازہ جدو سید عمر رسی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی واپس جاندہ آواز دی ابو موسا آشرف اللہ واپس آئے فرمایا سمیر عمر نے اے ابو موسا میں تو بلوایا اور تصویر تشریف آئی پھر واپس کیوں جا رہے فرمایا امیر المومنین میں تین مرتبہ دروازہ کھٹ, کھٹ آیا اور لیکن ادھر کو جواب نہیں آیا اور میرے سلام دا جواب بھی نہیں فرمایا نہ مین آواز دی نہ دروازہ کھولے اس واسطے میں واپس جا رہے حضرت امیر عمر رضی اللہ فرمان لگی اے ابو موسا آشر میں دروازہ کھولا یا نہ کھولا میں سلام دا جواب اونچی دیا یا نہ دیا باہر آوا یا نہ آوا جدو میں تو انہوں سی تو انہوں چاہی دا سی میرے دروازے دے کھڑے رہنے اور انتظار کر دے جب تک میں دروازہ نہ کھول اور کوئی جواب اندروں نہ ہندہ تو سنی واپس نہ پلٹ دے سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالی جدو اے بات ارشاد فرمائی تو سیدنا ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالی فرمانے لگے اے امیر المومنین میں کس طرح ہو کہ تڈے دروازے جب جبکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئی کہ جدو کسی دروازے جاؤ تین مرتبہ سلام پیش کرو تین مرتبہ دروازہ کھٹ کھٹاؤ جب آپ آئے تو ٹھیک نہ آئے تو واپس پلٹ جاؤ لہذا میں پیغمبر دی حدیث کی روشنی اندر تین مرتبہ آواز دی تین مرتبہ سلام پیش کیا تین مرتبہ دروازہ کھٹ کھٹایا لہذا شریح حدیث مستفا دی مجبوری ہے میں اس مقام تھی رہ سا میں واپس پلٹیا اپنی رائے میں واپس پلٹیا. اپنی مرضی واسطے میں فرمای اے امیری عمر جدو حدیش پیغمبر آ جائے اپنے اختیار تک جانا اپنی حصیت ختم ہو جانے یاد رکھیے جدو پیغمبر کی حدیث آ جائے آپ کا فرمان آ جائے آپ کا کولے مبارک آجائے پھر اپنی حسیت غور کیتا کرو کہ تو اڈا پیغمبر نے تعلق کیا ہے تُسی کون ہو اور پیغمبر دی ذات کیا ہے یاد رکھئے اس وقت تک حدیث تے عمل کرن دا مزا نہیں آنا سنت تے عمل کرن دا مزا نہیں آنا جب تک بندہ اپنی حسیت تے غور نہ کرے اور مصطفیٰ دی شان تے غور نہ کرے آپ دے مقام تے غور نہ کرے تُسی غلام ہو ساری قنات دے آقا مصطفیٰ نے تُسی غلام ہو آم غلام ہو آپ ساری غلام ہو آپ رحمان ہوا جو مستفا بھی مورسا بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتا اگر پیگمبر موجودگی موسا پیگمبر آ جائے اپنی مرضی نہیں کر سکتا ایسا پیگمبر اتر آئے اپنی مرضی نہیں کر سکتے سید خلیل اللہ آ جائے اپنی مرضی نہیں کر سکدی ربی اکبر کی قسم ہے میرے اور تیرے ملک اندر جتنی جہالت اس کی وجہ سے جناب صرف گئے ہیں یہ کہ دنیا نے مصطفیوں پہچانے نہیں اپ دی اسمت نو جانے نہیں اپ دی اسیت نو پہچانے نہیں اور اپنی حیثیت غور نہیں کیتا جب حدیث پیغمبر ا جائے فرمان پیغمبر ا جائے قول مصطفی ا جائے پھر اپنی مرضی ہون مومن نہیں کر سکدا جو اپنی مرضی کرے وہ مومن نہیں ہو سکدا جو مرضی اپنی کرے وہ غلام نہیں ہوتا جو مرضی اپنی کرے وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا جو مرضی اپنی کرے وہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا جو مرضی اپنی کرے وہ اہل نہیں ہو سکتا جو مرضی اپنی کرے وہ مرضی اپنی کرے وہ نہیں ہو سکتا جو مرضی اپنی کرے وہ امتی نہیں ہو سکتا غلام کہ ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن چکائی ہو جو اپنی مرضی کرے وہ مومن مسلمان نہیں سید اب رضی اللہ <سؤال> تو فرما دنے اے امیر عمر یہ تو حدیث آگئی کہ تین مرتبہ دروازہ کھٹ کٹاؤ جواب آئے تو ٹھیک ہے نہ آئے تو واپس پلچاؤ میں حدیث تھی عمل کر کے میں اندسو اس حدیث تو میں تو دروازے تے کھڑا ہو سکتا سا یا نہیں نارے تکیر نارے تکیر حفا نے مستفا صاحب نقوی سید نے امیر عمر رضی اللہ تعالی جدو یہ حدیث سنی فرمایا ہے ابو مورسا شری تصا جو بیان کی حدیث فرمایا ہاں حدیث مستفیٰ نبی پگ فرماوی امیر عمر رضی اللہ عنہ فرمان لگے اے ابو موسری میں حصہ بیت گیا آپ نماز پڑھی آپ نے محبت آپ کیا رشتہ دے کر آپیت مقام بھی میرے تو جاننے میری عظمت مقام رسیت بھی تو جاننے لیکن آج تک اے حدیث میں تو نہیں سنی اے حدیث میں نہیں سنی ذرا کان ندیا کھڑکیاں کھولے توجہ فرمائیے میری آواز تیرے دل دے اندر اترے پہنچے غور کھینچیے ہدایت اللہ اختیار ہے لیکن ایک پیغام جو تیرے سامنے رکھنا چاہنا توجہ فرمائیے حدیث عام ہے आज भी अनपढ़ भी बंदा जान दे के तिन मरतमा दरवाजा खटखटाओ जवाब आए तो ठीक नहीं तो वापस पलटो अमेरे उमर रजी अल्लाह को फरमा देने اے ابو موسیٰ آنشری اے حدیث میں نے نہیں سنی اے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان پاک جو میں نہیں سنی اے مسئلہ میرے علم دے اندر نہیں اگر سینا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے حسیت مقام شان عزت عظمت تے باوجود ایک مسئلہ علم علمت نہیں کیا سینا عمر فاروق دے مقامت پہ فرق آئے آپ دی شان ایک کو فرق آئے نہیں آپ دی شان مسلم ہے جے میں کہہ دیا ہو سکتا ہے اے مسئلہ امام دے علم چھنا ہوئے لڑ پین ہو سکتا ہے امام دے مسئلہ علم چھنا ہوئے میں کہہ سکنا ایک وقت احساس ایک مسئلہ میرے عمر دے علم جے مسئلہ میرے عمر دے علم چھنا ہوئے تے تو لڑدا اختلاف نہیں کردم جہ میں کا مسئلہ ہو سکدا امام صاحب دے علم وچ نہ ہوئے اختلاف پھر کیوں کرنے لڑائی او جھگڑا کیوں کرنے اگلی بات تے کیجئے سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالی فرماں لگے ابو موسی اشعری اے واقعہ ہی حدیث ہے فرمایا ہاں ہاں حدیث مصطفی ہے فرمایا کوئی گواہ لے او جے تساں گواہ لے آندا تو ٹھیک جے گواہ نہ لے آ سکے میں کوڑے مارنگ جس گواہ نہ لیا سکے میں کوڑے ماراں گا کہ اس بلا ہدی سدا یہ خیال کوڑے چلو کوڑے دنیا تو مار قیامت میں پتا چلے گا نا دنیا سدا کی ہے کوڑے اچھا فیصلہ کرو اللہ جی کرے رحمت کرے قادر ہے یا نہیں جی امیر عمر نو بھیج دے چھ مہینے پھر ویخو ڈس کے دے چوک کوڑے لگ دے کس کس قسم ایک مہینہ کافی ہے ایک مہینہ کافی ذرا غور کرنا سیدہ امیر عمر رضی اللہ ہو اے ابو مورسا آشاری جاؤ گوا لے آؤ ابو موسی اشعری نے فرما دی میں پریشان ہو گیا ڈر گیا روبے عمر بھی سی پریشان ہو کے دوڑیا گیا تیزی نال مست نبی صحابہ کرام اکٹھے سن فرمانے لگے ابو موسی اشعری تسی امیر عمر کل گئے سو خیر تو ہاں سی پریشان نظر آ رہے ہو فرمایا ہاں گیا کسی اور کام نو ہو کچھ اور گیا فرمایا جی ہوئے فرمایا مسئلہ پیش اگی امیر عمر رضی اللہ تعالی اللہ اس حدیث تے مطالبہ کیتے کہ کوئی گواہ لے او لہذا وگرنا کوڑے لگن گے کوئی ہے جو اس اجتماع چ گواہی دے کوئی ہے جو اس حدیث نو جاننے والا سننے والا اینی گواہ ہوئے جن نبی پاک علیہ حدیث سنی ہوئے شابا بول کے پتہ کیا انہیں ابو موسی شریف پریشان نہ ہو اے حدیث تے مدینے دے بچے وی یاد اے سبحان اے حدیث پاک تے مدینہ پاک دے بچے وی یاد اے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی ساتھ بیچنے اللہ چاہنا ایک مسئلہ ایک وقت نہیں, کہ مسئلہ میرے علم اندر نہیں اللہ نے عزت رکھی عزمت رکھیے میں پوری امانت دیانت اعلان کرنا چاہنا جڑا مسئلہ تسی پوچھو گے علم کہ نہیں ہوئے گا کہ میرے علم اچ نہیں پوری امانت دانت تشریف رکھو اور جتنی میں گفتگو کرنا چاہتا لیکن ہک بات نو چھپانا بھی نہیں چاہتا روشنی اندر حق بات سامنے پیش کرنا چاہنا جس مسلک پہلے وابست پورے ادب احترام وابست آ رہی ہے لیکن میرے غور کیجیے میری دعوت کیجیے میرے مسلطر کیجیے میرے منہج غور کیجیے میرے دلال کیجیے اگر دلال جناب حق نظر آن تو مسلط نبول کیجیے اگر حق نظر نہ تو میرے دلال لے چاہیے پورے ادب و احترام نل اپنے اپنے علماء کرام دے پاس علماء کرام دے سامنے دلال رکھیے اگر علماء کرام دلال کو حدیث کی روشنی دے دیں تو ٹھیک ہے اگر جواب نہ دے سکے میرا تہت بن دے نا کہ تو اے سجدنا دلال تے غور کرے اور پرکھے اور مسلک کے حقن تو وبستہ ہو چائے میں پوری امانت دیانت نل غور کیتے سمات دے میں اس وجہ تو اہل حدیث نہیں کہ میں اہل حدیث مدر سے جامع اندر پڑھی آواں میں اس وجہ تو آج اہل حدیث نہیں کہ میں اس مسلک دا خطیب ہاں میں اس وجہ تو بھی مسلک اہل حدیث نال اج اس وقت وبستہ اس وجہ تو نہیں کہ میں اس مسجد نال اہل حدیث خطیب یا اس مسلک دا خطیب میں اکبر کی قسم اٹھا کے کہنا میں توڑے درمیان قرآن گواہ ٹھہریا کہ میں اگر جان بوجھ کے میں قیامت والے دن مجرم ہوا گا اور اگر میری بات غور نہ کرو پھر قیامت والے دن میرا بھی ہاتھ اور گربان ہوئے گا لحق قیامت نو رب کرے گا آئیے پوری اور, اور جگہ دیجیے ان دلال دی روشنی اندر پڑتال کیجیے میں پوری امانت کہہ سکنا کہ میں مسلک اہل حدیث نو حق سمجھ کے مسلک کو ہوں اگر اس مسلک کی کوئی بات مین قرآن و حدیث کے خلاف نظر آ جائے آج اس مسلک نو چھوڑن واسطے میں پھر بھی تیار نہیں لیکن اس بات نو چھوڑن واسطے میں اسی وقت تیار ہوں کوئی بندہ کہہ سکے مسلک دی ایک بات قرآن حدیث دے خلاف ہو اس نو چھوڑ دو گے میں کیا نہیں حق نو چھوڑیا نہیں جانا اگر کوئی بات قرآن حدیث دے خلاف ہوئے تو اللہ دی قسم صبح دا سورج چڑھن تو پہلے یا اس ممبر تو اترن تو پہلے اس بات نو چھوڑن کا ایلان کر دیا گا جس طرح میں ایک جگہ تقریر کر رہے تھا رکا ہوا اگر ہم آپ کو رفلیہ دین نہ کرنے کی حدیث دکھا لیں تو کیا آپ انفی ہو جائیں گے میں رکا کہ اللہ کے بندوں دیکھنی حدیث, ہیں انفی؟ حدیث ہے تے ہونا انفی میں کیا میں حدیث پڑھ کے سن کے سمجھ کے ہو جاؤں گا حدیث ہونا ویکنی حدیث ہے تے ہونا حدیث ہونا چاہیے جہی شاید ویکنی وہ تمسک کرنا لہذا آئیے غور کیجیے جیڑی بات میں بیان کرنا چاہنا قرآن نے کی لال فرما ہے فرما وما کا نل موم والا اضا قد اللہ و رسول امرن ائ کو لہ مل خر تم نمر بمیا اللہ و رسو لو فقد زلالم زَلًا قرآن دلفاط اور کی قرآن کی لان کرنا کسی مومن مرد نو اختیار ہی نہیں کسی عورت مومنا اختیار ہی نہیں اللہ دا فیصلہ فیصل اپنی مرضی کرکی نہیں رنا اپنی مرضی کرد و سا و میاں فقد لو فقت ضلالی نام سنو میں دلال کی بنیاد تے مسلک اہل حدیث یقینیت میں ان کرنا چاہنم کہ میں اس مسلک نو حق سمجھے اس مسلک دے اندر ہاں اور دلال دی روشنی اندر اے نہیں کہ صرف اہل حدیث کول ہی تمام مسالے کو جا کے علماء کرام کو جاکے کے دور تفاسیر کر کے دور حدیث کر کے انہاں دے دلال پرکھو پرکھ کے برطان کر کے تحقیق کر کے اہل حدیث مسلک تے تا اطمینان ہوئے کہ اس مسلک دی کوئی بات خلاف نہیں کیونکہ قرآن پاک اندر بے شمار آیات ایسی جنہیں جنہیں جناب تری ہدایت کا سبب بن جائے جن دلال کی بنیاد تسلک کے غور کیتے اور اس مسلک نو حق سمجھے ان دلال کی بنیاد ترا تسی بھی غور فرماؤ میں اس مسلک کی دی پہلی جی دلیل کیے اور ستمہ پارے قرآن پاک دیایت مبارکہ تے غور کیجئے قرآن نے کی فرما ہے فرما اللہین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلمن سلام علیہ وسلم الدی نلم السو ایمان لوگ نے حق والے ہدایت یافتہ کیڑے ولامل بےسو ایمان ہوں بے ظلم جنہیں اپنے ایمان لے آن تو اپنے مان ظلم نہیں ملایا پیغمبر دی ہری ساتھ ملا یہ جو صحیح البخاری اندر صحابہ کرام اس حدیث کو پڑھ کے سن کے چونک گئے پریشان ہوئے آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قران کی ایت نے پریشان کر دیتے کہ جس کو ظلم ہو جائے وہ ہدایت پہ ہی نہیں لہذا کیڑا بندہ جے دے کول کوئی نہ کوئی ظلم گناہ زیادتی نہیں ہوندی میرے محبوب نے فرمان میں صحابہ اس ایت ظلم تمرات عام ظلم نہیں ان الشرك لا ظلم عظیم اس ایت شرک ظلم تمہارا شرک لہذا جس نے اپنے عقیدے شرک نہیں آن دماعت جماعت جید شرک موجود نہیں میں پوری امانت کہہ والنا کہ میں سوائے مسلک اہل حدیث علاوہ اور کوئی نظر نہیں آیا قرآن نے قرآن نے کی بات بیان فرمائی غور کرنا فرما करना رن دو نعرے تو مریندے مول بھی تقریرے جہاں نعرے سن کے تقریر لمبی کرے جیڑا پہلے ہی تر گھنٹے جان نہ کو بارے کوئی نعرہ مارنے دی لڑ ہے تو جو میرے ہر رہے نعرے میں مارنے ٹائم دیں گا تم ان شاء تو ادھا گھنٹہ بعد میں ٹر جاگا کسی نعرے پورے کر لیا توجہ میرے قرآن نے کی فرمایا اندر شرک موجود نہیں ادی یافتہ نے یہ قرآن نشانی دسی میں شانی غور کیتا ہے حدیث من شرک نظر نہیں آیا قبر موجود نے جی پوجنی ہونا جی تے ہوبراں ہوں قبر سڈے موجود نے ایک بندہ کہنے لگا بھابیاں قبر جاگ دیا نہیں میں جاگ تو براہد کی ہے جان کدے کوئی اتنے لال ٹین کدے کوئی روشنی کدے ویکی نہیں میں کیا تسی آپ کر دیں جی میں کہ ساڑھ والی اتو جاگ دیا ساری ان شاء اللہ جاگ دیا اتوں جگان کی فائدہ بجلی آ جائے تے جاگ پی ٹر گئے جی ٹر جائے تے بند ہو گئی اور روشنی ختم ہو گئی قبر تے جاگ دیے ادروں نبی فرما مومن دی قبر جنت کے ایک باغ, باغ بن جانے اصل کہ اندروں چھا گئے کوئی تصور ہے باہر اگر ہوں بزرگ کون علامہ میر سیال کوٹھی قبر موجود ہے جی پوجڑیا ہوبد اللہ دی پوجڑی دی پوجڑی دی پوجڑی صاحب کی قبر موجود ہے جی پوجڑیا ہو کے اندر مولانا حیات صاحب رحمت اللہ <سؤال> علیہ موجود ہے جی قبر پوجڑیا ہوفی کی قبر موجود ہے جی قبر پوجڑیا ہودو رحمت اللہ علیہ پوجڑی ہوجڑی ہون ابت المنان رحم اللہ کی قبر موجود ہے جی قبر ہون آف منان نور پوری رحم اللہ کی قبر موجود ہے جی قبر پوجڑیاں ہو حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ کی قبر موجود ہے قبر پوجڑیا ہونازر اسلام حافظ ہے جی قبر پوجڑیا ہو غنی رحمت اللہ موجود ہے جی قبر پوجڑیا ہوجود ہے جی قبر پوجڑیا ہو جناب شیخ اسلام مولانا رام اللہ دی قبر موجود ہے تو تے جناب قبر دے بھی پاکستان دے, دے قبر تلاش کیجمری نو پوچھنے یا پوچھنے بابے فرید نو پوچھتے یا پوچھتے حضرات سلطان بہ نوج یا پوچھتے دے, امام بری برین پوجنے یا پوجنے باہر پوجنے ایس تتو مقابلہ کس طرح کر سکنے حدیث کو مدینہ نہ کے چاہیے میرے عثمان کی قبر موجود ہے امبا فاطمہ ت دی فاروق کی قبر موجود ہے صدیق دی قبر موجود ہے بلکہ, آگے حدیث سیدنا دی قبر موجود بلکہ کل تے ایسی خبر بھی ہے ایسی خبر کہ جی نبی پاکی فرما گئے راضا تو مرض حدیث کوفا وسلم کی قبر پاک موجود ہے یا نہیں میں حیران ہونا نبی پاک صلاح وسلم تو اونچی ذات اللہ کی مخلوق کچھ کوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جسم پاک جس قبرج جس جگہ تے موجود ہے اللہ نے نبی پاک دے جسم سمیت جس میں پاک سمیت او قبر او جگہ اہل حدیث تے حوالے کی تیس تو بڑی اہل حدیث تی عظمت اور کیوں ساگ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کہنے جنا وجود پاک جسم پاک آج بھی اہل حدیث کولے اس دے نگران اہل حدیث نے دے محافظ ایسے حدیث نے چوکیدار بزرگوں دیا قبر بھی لما کڑے ہوں لیکن لوگوں کی جیب ویخن مجاور بن کے پیسہ پٹورن لئے سڈے لمائے ادیس روز رسول کے ہو پتا کی آدھے نے منگنا تلہ کو منگو شہدہ کرنا رپ نو کرو نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبرے پاک کی دی نگرانی دیا حدیث نے حق ادا کی تے اور قرآن کی ند ہے فرمالی ناموسوان احمام اندر شرک موجود نہیں جماطے ضلع بی ایک اور ایپت مبارکہ دے غور کیتے ہیں جس تو میں نے مسئلہ کہہ لیت نظر آئیے قرآن دی آیت دی غور کرنا پنجواں پارا سورت فرمائی تنازع تم بھی شعیل فردو الا اللہ رسول ان کو مینو نہ بل والی کا خی روم و سنو تم من کم اپنے بزرگ دی بات مانو ومر من کم اپنی امیر کی بات مانو ومر من کم یادہ لفظ لفا دے و امر من کوم امام ابونی فرحمت اللہ امام رحم امام رحم اللہ من کوم امام جاور صادک کی بات مانو و امر امام باقرل امر من کم امام موسا لال مجمہ تم فی شہ جی تھوڑا تنازع مسلے ادھر كسی امام نا مین دسو جہاں ہنفی ہے وہ فہم تنازع تمفی ری عمل كر سی نہیں كر سكتا تنازع نہیں ہو سکتا تنازع نہیں کر سکتا، تنازی اندر اپنے ہے اس آیت نہیں کر سکتا حملی ہے حملی رہیت مالکی رہ کے عمل نہیں کر سکتا اعمال کی, کی رہ آدمی عمل نہ کر سکے اللہ۔ چھٹا گروہ کہڑے خلاف آج کھڑو کے کینا جی کوئی اور گروہ ہے تو نام پیش کیجیے نہیں ہدیش میں کہہ دسو جانے حدیث ہے نبی پالما وڈی جماعت کی پیروی کرو سوا دزم اس کی پیروی کرو سوا دے آزم میں کہنے لگا جی میں کیا سی نہیں جانے سی نوی ہویس حدیث ہے نا کتاب موجود سے ہے نا کہ وڈی جماعت دی پیر اسی کی پیروی کرو زیادہ وان لیا تو چاہیے کہ سارے لگ میں ناراض لو تمس کرا جانے دسو میں گئے حدیث رسول اللہ دی ہے لازمی گا حدیث ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث میں کیا پھر یہ حدیث اج تھی پرانی ہے نا جی رسول اللہ دی جو حدیث ہوئی میں جدو ہنفی ایک سی ایک دور ایسا سی کہ امام ابو عنیفا رحم اللہ آپ سن پھر آپ تو بعد تقلید تکلیف کی شروع ہوئی تو پہلا ہنفی ہویا یا نہیں قدیم وقت ہے سی کہ دنیا چنفی کتنے سن پھر ہو سکتا کہ پہلے دن ہی کروڑ ہوئے، پہلے دن ادو یہ ادیس ہے سی یا نہیں کہ وی جماعت کی پیروی کرو جس دن اس حدیث دی مخالفت شروع تو کیوں کی تھی؟ ایک دن ایسا سی جدو انفی دنیا اکو سی تے حدیث ادو بھی موجود سر تھی حدیث عمل کر تے جی ہی, ہی عمل کر لیندے جدو تسی الگ ہو سو وی جماعت جدو انفی دنیا چ نہیں سن دیندے ہو جنہ زندگی گزارنی ہے نبی دی حدیث دے نالے انہوں نے دھوکا دے حدیث پڑھ کے سانو دھوکا سنو نبی رحم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث پڑھتے ہو بیان کرتے ہو ایک وقت ایسا سی سو دنیا ہنفی نہیں سن ایک وقت ایسا سی سو دنیا شافی ایک دن ایسا سی جدو مالکی نہیں سن ایک دن ایسا سی جدو حملی نہیں سن ایک دن ایسا بھی سی سدوں جعفری نہیں سن جدو چارو امام پنجے امام تکلید نہیں شی باقی سارے کی سن غیر مکل سن جدو تقلید نہیں شی غیر مقلت سن یہ مطلب غیر مکل کی اکثریت ہے سی جدو پہلان بنے جی تھی کر دے اسدیش سے جی جد ساری زندگی فسے رہو اسی نکل نہیں سکتے باہر جدو پہل انفی سی اس آدیش پہ عمل کیوں نہ کی جدو انفی دو سن ادو اس آدیش پہ عمل کیوں نہ کی جدوفی حنفی سو نے ساری اس سے عمل کیوں نہ کیتا جی ادو عمل کر لینا حنفی بن سکتا ہے نہ شافی نہ مالکی کون رہ جنازا تم تنازع و رسول ان کن تم تو مینو نہ بلا والی ملا آخر ذال کا خی رو واہ سنو سنیے شاید مبارکا نے واضح کیتا ہے کہ مسلک اہل حدیث حق کے کیوں مقلد ہو کے اپنے اختلاف تنازع نہیں کر سکتا لہذا تنازع اہلی حدیث دے بارے ہی واضحات مبارک جدو تنازع ہو جائے اہلی حدیث کا جدو تنازع اختلاف ہو جائے کہنے لگے جی دسو مگر دسو جانے تھی آ لے وڈے ہو یا امام صاحب یہ بڑا ہے امام منیفر احمد اللہ علیہ علم ہے یا میں کہ فر احمد اللہ علیہ علم بہت زیادہ تو تھے پہنچ نہیں سکتے تسا قرآن زیادہ سمجھے یا امام صاحب نے میں کہ امام صاحب نے کہ تھی حدیث نو زیادہ سمجھو یا امام صاحب میں کہ امام صاحب جن پھر تھی گل منی ہے وہاں دی منی میں امام کتنے نے جن چار باقی چاروں جن چاروں ہفتے ہیں میں کیا پھر تھی انفی ہو جن جی میں کیوں جن امام صاحب تریاں ان حق دے زیادہ قریب نے میں کیا تھی علم زیادہ ہو یا امام شاہ بھی جانے امام شاہ بھی میں امام شاہ حق دے زیادہ قریب نہیں، امام صاحب حق دے زیادہ کریب نے پتا چلے تھی تو مقلد ہو نا کہ جی میں کہ مکلت کون جا تکلی کریں تقلید کیوں کی جاتی ہے جی جا ہی لو ستا نہیں مسلے کا یا امام دچھے چلنے آ جاتا ہی ہو، تو تین میں پتا چلے امام صاحب حق دے زیادہ قریب نے تکلیف کرنی ہے حق دے رہے تمام چار تیرے ہاں حق نے یہاں چواں چو حق دے زیادہ قریب کون تین کون دسے گا یہ مطلب ہے تواں تو, چوان تو وڈا عالم ہوئے گا تے پتہ لگے گا نا مکل ہو گئے چوہاں تو وڈا عالم آپ بننا مت چل گئے امام سب حقبہ مطلب, حق دے زیادہ قریب اللہ ادا مطلب تو, چوان تو بڑا آلے میں گستاخی یاد کرنا الزام سڈے سر لانا کہ اہل حریس کہ چارو امام نے چاروں نیک نے چاروں بزرگ نے جب جدو چواں دی بات قرآن و سنت مطابق ہوئے اہلی حدیث قبول کرے گا اور جتنے امام کی بات چاہے امام شافی ہوئے چاہے امام مالک ہوئے چاہے ہوئے چاہے انہیں چواں چو جیس امام دی بات قرآن و سنت مطابق ہوئے گی مل لا گے جتوں ٹکرا جائے گی امام صاحب ہو سکتا ہے تک مسئلہ نہ پہنچ کیوں کہ ایک بار مسئلہ میری عمر کو نہیں پہنچا ہو سکتا تو کول نہ پہنچے ہوئے تو آنو چھوڑیا جا سکتا لیکن کیوں نہیں چھوڑیا جا سکتا و ما کا نلے ائ نہ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فق زَلَّا ذلالم مُبِينًا سنیے غور کیجئے اس عیت مبارک کا میں غور کیتا دی جڑی بات بلکہ میں نا کئی مقامات ایسے نے جیت امام ماںفر احمد اللہ شافی مقابلے قبول کیا دیکھ لو امام ابو و نیفر احمد اللہ علیہ نے فرمائے جس عورت طلاق ہو جائے اور وہ ہجے عدتر ہوجے پوری نہیں ہوئی تے عدت تو پہلے تھا تے نکاح وہ نہیں کر سکتی امام اب انیفر احمد اللہ نے فرمائے اگر کوئی عورت عدت دے دوران نکاح کر او دا نکاح کوئی نہیں وہ ہے کیونکہ ہجے عدت رہی سی امام صافی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں ادت دوران نکاح کرنا نہیں چاہیے لیکن اگر کوئی عورت کر لو نکاح ہو جائے تو نکاح قائم ہو جائے گا نکاح جناب مرد عورت درمیان جدائی نہیں کرائی جائیں گی وہ نکاح ٹھیک ہے کرنا نہیں چاہیے لیکن لہذا نکاح نہیں گیا گیا. لہٰذا نکاح قائم ہو جائے گا پڑھانا چاہیے نہیں سی لیکن پڑھا دیا گیا ہو گیا امام علیم اللہ فرمد نہیں نکاح چوکے پڑھانا نہیں سی پڑھایا ہو ہوا نہیں کیونکہ ادت چیت باہر آئی نہیں پوری نہیں پوری ہوئی اس مرد عورت جدائی کرا دیتی جائے گی یہ نکاح قائم نہیں ہوئے گا عدت پوری ہون تو پھر نکاح دی مجلس بنے پھر نکاح گا یہ نکاح قائم نہیں ہوں حدیث مستفا کیے نبی پاک نے فرمائے عدت کے دوران نکاح جائز نہیں اسا امام صاحب نے فرما ما میں رحم اللہ تاریخ بات حدیث کو امام صاحب دی بات, دی بات دی کو حدیث مستفا موجود اصا امام شاہ نو چھوڑ امام ابو ریفر احمد اللہ کی قبول امام صاحب دی وجہ تو نہیں تھلے فتوا امام صاحب مور میرے مستفا بس تھوڑا تو دے تدیس مور لانا اصل آنا امام صاحب فتوی اتنے مور لا تنا نہیں حدیث مور یہ تو میں جانا ڈی پی او کو آرڈر کروا کے چپڑا سی کو باہر مور لوا آڈر بالا دے ہون تھلے جناب غلام چوکیدار مور لائے کتنے نبی پایس کتنے مام ابو نیفر احمد آکا کتنے گلام تبی پا دی حدیث مور لانا میں بس نے مامسا فتوی اے مور لائیے کیوں مور کون لا سکتے نے فرمایا لما تم من کتاب رسول ما ما مور چل دی تک تے میرے مستفا دی چل رہی نبیے کم دیتا ہے جی میرا مستفا آج كت یاد ہے شیخ قرآن مولا محمد سین شکر رحمت اللہ پتا کی فرما كرتے سن کہ تو صاحب ہی فیصلہ القرآن فرما دے نا تو صاحب ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا می جیوی پا لی پیغمر نے اتنے کی رہ گئی گل امام دی آمل قرآن و حدیث نو تر عظمت ملے سلام آدھی آن او انبیاء لہم سلام دی جناب نبوہ دیوتے مور میرے مصطفیٰ دی لگ دی ہے تو امامہ دی بات دیوتے نبی پا دی مور لائیں تے سن اتراز نہیں اتراز ہو دو ہوں حدیث تھی آنے حدیث تھی ہے لیکن میرے امام دے ذریعے نہیں آئی حدیث تھی ہے لیکن میرے امام دے فتوہ نہیں امام نو چھوڑیا جا سکتا ہے کیوں کہ امام دے بارے نہ دنیا سوالے نہ قبر سوالے یہ کہنے لگا سوال ہونا ہے تو پتہ ہی نہیں میں آخیا کچھ لوگ یہو جہ بھی سن جے کورج گئے سن جدو امام صاحب پیدا نہیں سی ہوئے دا مطلب ہے کچھ لوگ دنیا تو بھی گزرے نے جنہ کے علم چمام صاحب دا نام بھی کوئی نہیں سی کچھ یہو جہ بیا گی نے جہے ماما بونیور مت الحاظ نام جانتے بھی نہیں سن اے مام شا بھی مالک احمد بین امر نام جانے نہیں سن قبر چھٹکارا نہیں جب تک نبی پگ دا تارف نو من نبی قرآن کیمر اکو نل خیئر نمرے و می آ فقد لو فقالم بی سنیے جہرا میں پیغام دینا چاہنا حدیث مصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث حدیثی عظمت دی کیجئے آپ مسلک حدیث دی میں جناب میرا ایمان یقین کیوں بنے اس وجہ تو میرے پاس ٹھوس ایسے دلال موجود نے جس تے میرا ایمان مستاقم یقین دی حد تک بلکہ میں کیا کرنا جی میں نے دے قرآن دی حقانیت دی یقین ایسل کہ حقانیت سے یقین دی حدیث میں قرآن پا نو پڑھے آدیش نو پڑھے کوئی قرآن آیت کوئی نبی پا دی اس مسلک کے خلاف نہیں پائی جو مسلک دے خلاف جناب قرآن پاک دی آیت میں مل چاہی یا حدیث سے مل چاہی میں اس مسلک یا اس جماعت یا اس گرو یا اس بات پہ کدے قائم نہیں رہ سکتا سا کیا یہ ذرا غور کیجیے یہ میری بات نہیں بعض دفعہ اس طرح بندہ بات کر سکتا ہے حضرت توجہ کرنا حضرت سعید بن زید رضی اللہ تن خلاف ایک عورت نے دعویٰ دائر کر دورت پتا کی آئی حضرت سعید کے خلاف مروان بن حکم کی حکومت اور گورنر نے انہوں نے ادالت دعویٰ دائر ہو گیا جناب طوفان آیا سیلاب آیا سیلاب تو زمین دیا بنےری جناب پسے مل گئی ہیں عورت دی زمین سی نال حضرت سعید بن زید جو اشرف صحابی نے دی زمین سی نے نشانات مٹ گئے جدو سیلاب کا پانی سکیا نا تے اس عورت نے اپنی بنےری الگ کی سعید رضی اللہ نے زمین تے کچھ قبضہ کر لیا جنا جدو یہ بات ہوئی نا اس نے کیا نہیں میں قبضہ نہیں کیا بلکہ سعید رضی اللہ تعالی نے میری زمین تے قبضہ کر لیا جد دعو دائر کیتا مروان بن حکم کی عدالت سعید بن زید رضی اللہ بلایا گیا مروان کرنے کا سعید تیرے خلاف دعوت دائر ہوئے کہ تورت کی زمین قبضہ کیتے حضرت سعید نے دلیل نہیں دتی کو بات کہیے فرما مروان سن لے نبی پاک فرما گئے سن جیڑا ایک بالشت کے زمین تے قبضہ کر لینے قیامت لینا گلے اندر سب زمین برابر توک بنا کے پایا جائے گا رسول اللہ دی حدیث ہے بس حدیش پڑھیے رک گئے مروان کہنے لگا شہید بولو فرمایا میں دس چرما بولو جواب تو فرما مروان سنو میں حدیث پڑھ چڈیے نبی پاک فرما گئے جڑا کسی حدیث زمین تے قبضہ کر لے ایک بلش کے برابر قیامت والے زمینوں کے برابر توپ پہنایا جائے گا حدیث پڑھ چھوڑیے مروان کہنے لگے سمجھ نہیں آئی فرما حدیث تو بعد بلا سن کے, کے کسی زمین تے قبضہ کر سکنا جدو جی حدیث آ گئی میں پھر کسی دی زمین تے قبضہ کر سکنا مروان کہنے لگے اس عورت حدیث تو بعد من کسی گواہ دی لڑ نہیں کوئی گواہی نہیں چلے گی حدیث سید نے پڑھ ہے جدوں جی حدیث درمیان چ گئی جدو میرے تیرے درمیان قرآن آ گئے فرمان ساڈے درمیان حدیث مستفا آ گئی حضرت سعید کہ شک آئی عورت نو تیری زمین تے کہ ہجے بھی میں نے شک ہے قبضہ کیا کی جب حدیث تو بعد بھی بات کہی نا حضرت سید فرمان لگے اللہ جی اور سچی ہے سچی جی تے, تے انہیا کر دے اللہ جے جو جھوٹھی انہیا کر دے اور اللہ یہ کبر اپنی زمین اندر ہی بنا دے اے دی زمین اندر کبر بنا دے اللہ اندیاں کر دے پتا چلے کہ نبی پاک دے صحابی تے جھوٹ کلی پھر وقت کے کیا اٹھائیے بخاری پڑھیے یہ عورت اکھا چنی ہو گئی اپنی زمین آدھی سی کو جا کے ڈگی اور کبر بن گئی اور ان او کے کہنے لوگوں کدے بھی نبی پاک کے کسی سیابی دے خلاف زبان چملہ نہ کہنا میں بکتی جنی ہو گئی اس وجہ تو کہ میں سرور کینات جنابے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیس تو بعد پیگمبر دے فرمان تو بعد تکلید <تصفح> کرنے والا بھی یقین جانو اندھے ہو جا ہو جا اور حدیث کی مخالفت دی وجہ تو قرآن کی بڑی جدر میں تعلیم چاہنا کہ پیگمبر دی ادیس اپنی مرضی نہیں ہو ایسا احت مبارکہ تم ثابت ہے یہ مسئلہ کہل حدیث کی حقانیت اندر کوئی شکا نہیں تیسری مبارکہ فرما کل این کن تم تحبون ہپون اللہ <قلن> جی فرما دیجئے اللہ بتاؤ اللہ دی زمین دے صرف پیغمبر دی پیروی کون کرنا ہے صرف حدیث کر دینا ہے باقی نے پیروی اندر تھوڑا جا انداز بدلے کہنے لگے حدیث منو لیکن اس منو جو امام و دے تھرو پہنچے کسی نے کہ حدیث مانو بے سمار میں حوالے پیش کر سکنا کہ حدیث تو ہے لیکن امام صاحب کا قول اس کے خلاف ہے حدیث تو ہے لیکن امام صاحب کا فتویے کے خلاف ہے اے ادر فتبیونۃ تقاضا نہیں فتبیون التقاضا ہے کہ ساری کائنات کو چھوڑ کے سرم میرے مصطفیٰ دی مانیں اور کسے دی مانیں ایک پاسے باپ آئے ایک پاسے اولاد آئے ایک پاسے قبیلہ آئے ایک پاسے رسم و رواج آئے ایک پاسے ساری کائنات وہ نقشہ پیش کرے جو قرآن نے نقشہ پیش کیتا ہے کیڑا فرما کو لان کان با کم بنا وان کم واجم و شیرا رکشا کم مین اللہ جہاد نفی سبھی لئی فتر پسو اطایاتی اللہ بے امر و اللہ یا دل paumal faas <laughs> gayi قرآن پادی آیت نے واضح کیتے کہ مسلک اہلیت اسی خاص اتباع کرنے والے قرآن پادی چوتھی ہے مبارکات غور کیجئے جس تم ثابت ہوئے کہ حقانیت وا مسلک اہلیت اس نے وبست ہے قرآن نے کی فرمایا فرما رسول لیا حکم